جی ہاں اچھا جی جی, جی, دلائے جی دلائے انہوں نے پوچھا کالی مہندی یہ تو ایسے ہے جیسے سفید کوا کوا تو ہوتا ہی کالا مہندی کالی کہاں ہوتی ہے اصل مسئلہ یہ ہے بھائی کہ مہندی میں ایک بوٹی ہے جس کو کتم یا کوتم کہتے ہیں چائے کی پتی کی طرح اس کو مہندی میں ڈالا جائے تو وہ کالی ہو جاتی تو لوگ داڑھی پر یا سر پر لگا کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے مہندی لگائی ہے حالانکہ وہ کالی آل حضرت فاضل بریلوی کا ایک پورا رسالہ ہے اور اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ سترہ حدیث سے نقل کی ہیں سیاہ خزاب کرنے پر مہندی کا ہو کیمیکل کا ہو کسی کا ہو اگر وہ سیاہ رنگ ہے تو حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ کبوتر کی دم دیکھ کر فرمایا کہ ایسے رنگ سے بچو اور ایک حدیث یہ نقل کی کہ جو کالا خزاب لگائے تو کل قیامت میں اس کو منہ کالا کر کے لایا جائے گا حشر میں اس لیے کالا خزاب لگانا جائز نہیں جیسے آپ کے جاپان میں کچھ کلر نکالے تقریباً پینتالیس چوالیس کلر ہیں وہ ٹھیک اب اس میں مثال کے طور پر کوئی بھورا کلر ہے یا لال ہے مہندی کی طرح اس میں تو کوئی حرج نہیں ایسا اگر کوئی کلر لگائیں اور سب سے بہتر کیا ہے کہ مہندی لگائیں جو لال اور سرخ ہوتی ہے مہندی لگانا جائز اور بعض حضرات نے اس کو سنت بھی قرار دیا اس کے جو جائز کے قائل ہیں وہ اپنی کتابوں میں کہتے ہیں کہ ہم پانچ ہزار صحابہ سے ثابت کر دیں کہ وہ سیاہ خضاب لگاتے واقعی آپ ثابت کر دیں مگر پورے اصول کو دیکھیں جس زمانے میں آمنے سامنے کی جنگ ہوتی تھی تلواروں کی اس میں مجاہد کو خضاب لگانا جائز تھا تاکہ سامنے والے پر روب رہے وہ سمجھے کہ یہ جوان آدمی بوڑھا نہیں ہے تو مجاہد کو خزاب لگانا جائز جیسے کہ روایت میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر جب کربلا کا واقعہ ہوا تو نیزے پر رکھ کر جب لک کر لایا گیا تو, تو کسی راوی نے کہا ہم نے دیکھا ان کی داڑھی میں سیاہ خزاب لگا ہوا تو زمانے میں صحابہ جو سیاہ خزاب لگاتے وہ مجاہدین ہوتے تھے تو آج کل تو آپ مورچے میں بیٹھ کر کے ٹھس کر کے آدمی کو مار دیں اس میں داڑھی کالی کرنے کی ضرورت ہے اس میں جوان اور بوڑھے کیونکہ تخصیص ہے کام تو آپ جانتے ہیں کہ گولیوں کا اور راکٹوں کا ہے تو آمنے سامنے کی تو لڑائی اب بالکل ختم ہو گئی اور یہ سن لیے آمنے سامنے والی لڑائی سے مسلمانوں سے کوئی جنگ آج بھی نہیں جیت سکتا اتنے میدان کے مسلمان مضبوط ہیں نہیں اب یہ ٹیکنالوجی جنگ عراق کو دیکھ لی اب اگر آپ نے پڑھاؤ اور آپ کے ذہن میں جب اس نے کوئت پر قبضہ کیا عراق کی تو ایک لاکھ فوج مری اور امریکہ کے مشکل سے سو ڈیڑھ سو آدمی مرے اس لیے کہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے راکٹوں ہماری یہاں افغانستان میں لڑائی ہو رہی ہے لوگوں نے کہا ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں جہاد کے لیے کیسے گئے ڈنڈی اور بندوق لے کر افغانستان جا رہے ہیں جہاد میں انگریزوں سے جنگ لڑ آٹھ سو مجاہدین ایک اسکول میں بیٹھے ہیں ایک ٹھس سے راکٹ پڑا پتہ چلا کہ آٹھ سو آدمی مر گئے تو بھائی جس سے جنگ کرنی ہو کچھ اس کا پاسنگ ہو اس کے پاس بندوق ہو تو آپ کے پاس بھی بندوق ہونا چاہیے اس کے پاس جہاز ہو تو آپ کے پاس ہونا اب اس کی کالی اور سفید داڑھی سے کیا کر ایک تو یہ بات دوسرا یہ جو ہے نا کہ مہندی جو ہے وہ کالی ہے اردو ادب میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مہندی کا رنگ جو ہے وہ ادب میں سرخی بتایا گیا جیسے میں آپ کے سامنے کے شعر پڑھتا ہوں کہتے ہیں رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گس جانے کے بعد سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد یہ شیر ہے یہ ابھی دیکھیں اس میں اردو ادب میں بھی کیا کہا گیا جو مہندی ہے اس کو جب پیسا جائے پیسنے کے بعد جب لگائی جائے تو ظاہر کا رنگ لاتی تو اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آدمی بھی بہت زیادہ مسئلے میں پیسنے کے بعد پھر جا کر وہ پختہ ہوتا اب بتائیے اردو ادب میں شاعر نے مہندی کا رنگ کیا بتایا لال بتایا سرخ بتایا اب آپ ناتیا صنف میں آپ آئیے بڑا ایمان افروز شیر امن زہر کا رنگ جو ہے وہ ہرا ہوتا جیسا مشہور زہر ہے نیلا توتا لوگ اس کو کہتے ہیں طب میں اس کا نام ہے نیلا توتیا عموماً جلد بنانے والے لوگ جب وہ لئی بناتے ہیں نا تو اس میں نیلا توتا ڈالتے ہیں نیلے توتے سے کیا اس کی لائی کا وزن بڑھ جاتا ہے کیا ہوتا نیلا توتا ڈال کر جب جل بندی کرتے ہیں تو نیلے توتے کی وجہ سے اس میں کیڑا نہیں لگتا اس لیے نیلا توتیا اس میں ملاتے ہیں تو اس کا رنگ کیا ہے ہرا امن مشہور ہے کہ زہر کا رنگ جو ہے وہ ہرا جب آدمی شہید ہو تو جب خون نکلتا ہے تو خون کا رنگ کیسا ہے سرخ ہے تو کسی شاعر نے ہسنے نے کریمین پر یہ شعر کہا حسن کو سبز ملی حسین کو سرخ بٹی کیسی نواسوں میں ہی نامدی نے کی امام حسن کو زہر دیا گیا امام حسین جو ہے وہ شہید ہوئے تو کہتا حسن کو سبز ملی اور حسین کو سر بٹی ہینا مدی نے کی اب اردو ادب میں بھی مہندی کا کلر کیا ہوا سیا نہیں ہے بلکہ سرخ ہے اور سیاہ خزاب سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ملفو ارسالا تو اپنی جگہ ہے بڑا مفصل ملفوظات میں میں ہوتا کیا ہے جیسے میں اب سوالوں کا جواب دے رہا ہوں ظاہر پوری تفصیل تو نہیں بیان کروں کسی نے اعلی حضرت سے پوچھا حضور یہ آدمی اگر بوڑھا ہو جائے بال سفید ہو جائیں تو خضاب لگانا کیسا تو دلائل پر تو کتاب لکھی اور یوں ہی ہم جیسے آدمی کو سمجھانے کے لیے کہا بوڑھا بیل اگر سنگھ کٹوا لے تو کیا بچھڑا بن جائے گا بوڑھے بیل کے اگر سنگ کاٹ دیے جائیں تو کیا بچڑا بن جائے گا اب آئینے میں کھڑا وہ اپنے آپ کو بھی دھوکا دے رہا خود ہی خضاب لگا رہا اپنے آپ کو خوش ہو رہا کہ میں جوان ارے بھائی جب سارا خزانہ خالی ہے تو کہاں سے جوان ہو گیا اپنے آپ کو جناب ایک سامن نام نہیں لیتا بہت بوڑھے بودھ تھے کوئی خضاب لگاتے اب ایسے ہاتھ ہل رہے ہیں اور ایسے خضاب لگا رہے ہیں کوئی صاحب ملنے آ گئے کہنے لے کہ حضور اس وقت خضاب کی کیا ضرورت اب تو موت کی تیاری ہو رہی ہے تو چونکہ وہ ہمیشہ خزاب لگانے کے عادی تھے انہیں جواب دیا کہ گھوڑا جب مرتا ہے تو ہن ہنا کے مرتا ہاں تو ہم نے سوچا میں سفید بال میں کیوں مرا جائے خوب کالی کر کے جب گھوڑا مرے تو ہن ہنا کر کے مرے تو اس لیے میں خزاب لگا رہا ہوں تو عموماً اس سے بچے ہاں مہندی لگانا سنت ہے اور بلکہ حضرت امول مومی حضرت عائشہ صدیقہ سے جب پوچھا گیا حضرت امول مومی منع فرمایا حضور مہندی نہیں لگاتے علماء نے اس کو سنت لکھا ہے. ام المومنین کے دلیل یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو آپ کے سرمے اور ڈاڑی میں کل سفید بال انیس یا بیس تھے جب اتنے کم سفید بال تھے تو اب مہندی اس کی مہندی لگانے کی کیا ضرورت تھی لیکن علماء نے اس کو جائز لکھا ایک بار یا مہندی میں کوئی ایسا رنگ ملا دیا جائے جس سے اس کا کیا کہتے ہیں رنگ جو ہے وہ چاکلیٹی قسم کا ہو جائے کتھئی قسم کا ہو جائے یہ بھی جائز ہے کیوں؟ کیا اگر کتھائی رنگ بھی ہو تو پہلے پتا تو لگ جائے نا کہ یہ آدمی بوڑھا ہے اور اس نے گویا مہندی لگائی ہے تو اس کے بڑھاپے کو جو ہے وہ ظاہر ہو جائے یہ تو مسئلہ ہے اب اس کی فضیلت سنیے آپ ایک بہت بڑے مہدس تھے ان کا انتقال ہوا اس کی فضیلت بھی سنیے جب ان کے پاس فرشتے آئے من ربوں کا ماں دینوں کا جب ان سے سوالات کیے ان کا ٹھہر جاؤ سوالات تو بعد میں کرنا میں تمہیں حضور کے ایک حدیث سناتا ہوں اچھا یہ کیا ہوتا ہے آپ کہیں کہ اس کی صنعت کیا ہے یہ مکاشفات ہوتے ہیں اس میں صنعت نہیں ہوتی کوئی بزرگ جو ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ بیتا وہ اپنے کسی قابل معتبر شاگرد کے خواب میں آن کر کے اس کو بیان کرتا یہ پورا باب ہے ہمارے یہاں سمجھ گئے بزرگ تھے بہت, بہت بڑے شاہر جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جواب تو میں نظم میں دوں یا نسر میں دوں تو انہوں نے تینوں جواب جو وہ شاعری میں دیے اور وہ ہماری کتابوں میں موجود ہیں بزرگان دین کا اپنا معاملہ انہوں نے کہا بھائی سوالات تو بعد میں کرنا پہلے حدیث سنو انہوں نے پہلے حدیث کی صنعت پڑھی اور صنعت پڑھنے کے بعد حدیث بیان کی کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا جس آدمی کی ڈاڑی اسلام میں سفید ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے عذاب دینے میں غیرت کرتا ہے اسلام میں جس کی ڈاڑی سفید ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے میں غیرت کرتا ہے ایک اور محدث کا میں نے واقعہ پڑھا انہوں نے کیا کیا وہ جوانی میں انتقال کر کے بہت بڑے عالم تو وصال کے وقت کسی نے پوچھا کوئی وسیعت ہے کہنے لے کے کہ ایک میری وسیعت ہے وہ یہ ہے کہ میری داڑھی میں چونا لگاؤ میدہ لگاؤ جو کچھ بھی لگاؤ ڈاڑی سفید کر کے مجھے قبر میں دفن کرو بوڑھاپا تو آیا نہیں ہو سکتا ہے بوڑھوں کا ہولیا اپنانے میں اللہ مجھ پہ روک تیسری ہدی ابن کثیر نے لکھا کہ سب سے پہلے ڈاڑی ابراہیم علیہ السلام کی سفید ہوئی اس سے پہلے کسی کی داڑھی سفید نہیں ہو سکتی تھی ابن کثیر کے قول کے مطابق جب ابراہیم علیہ السلام کے ڈاڑی میں کچھ بال سفید ہوئے تو انہوں نے ایسے ڈاڑی پکڑ کر جب عجیب چیز دیکھی تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہا اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے یہ تو بال سفید ہو رہے ہیں فرما ابراہیم ہم تمہارے درجات کو بلند کر رہے ہیں ابراہیم السلام نے عرض کی مولا تو اسے تو اور زائد کر دے یعنی اس کو کو اور بڑھا دے تو گویا ڈاڑی کے بال سفید ہونا ایک بزرگی بھی ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کے ایک ڈھال بھی ہے اور جب ایسا آدمی قبر میں رکھا جائے اللہ تبارک و تعالی ان کے اسلام میں جو بال سفید ہو یعنی مسلمان ہونے کی سے ان کو عذاب دینے سے غیرت فرماتا تو کتنی فضیلتیں بال کے سفید ہونے میں لہذا خزاب سے بچا جائے مہندی لگا لی جائے لمبا ہو گیا سوال جی پوچھیے آپ بہت دیر